يا نور اللہ نب سنت فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے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 میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماہ شعبان المعظم اس کو علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے تو اس میں کثرت کرنی چاہیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس میں کم از کم سات سو مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا چاہیے اللہ عمل کی توفیق دے آج نیا سال شروع ہوا عمال نامے کا پہلا دن ہے اور جمعہ بھی ہے تو یہاں موجود حاضرین مدنی چرن کے ناظرین یہ ذہن بنائے کہ ان شاء اللہ عز و جل آج غروب آفتاب سے پہلے پہلے انشاءاللہ اللہ کم از کم سات سو مرتبہ درود پاک ضرور پڑوں گا اور یہ پھر عادت بن جائے ایسا ہو جائے تو روز پڑھیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر اقدس پر جلوہ فرما تھے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے زیادہ متقی ہو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو سب سے زیادہ سلے رحمی یعنی رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چرن کے ناظرین خوب ثواب لوٹنے کی نیت سے بیان کردہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اس روایت میں سب سے اچھے آدمی کی چار خصوصیات بیان ہوئی بکثرت تلاوت خوب پرہیزگاری سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینا برائی سے ممانعائد کرنا اور نمبر چار رشتے داروں سے حسن سلوک تو واقعی یہ چاروں نہایت ہی عمدہ صفات ہیں اللہ وجل نصیب کرے آمین. ان چاروں کے فضائل یہ سنیے حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا کہ یا رب عز وجل خلہ یعنی جنت کا لباس پہنا تو اسے کرامت کا خلہ یعنی بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا پھر قرآن عرض کرے گا کہ یارب رب عزوجل اس میں اضافہ فرما تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا پھر قرآن عرض کرے گا کہ یارب رب عزوجل اس سے راضی ہو جائے تو اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے گا پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی تو کاش قرآن کی تلاوت کا شوق نصیب ہو جائے بعض ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا چلیں بھائی قرآن پڑھنا سیکھ لیں اور بعض جن کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتے اپنا وقت بہت سارا سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے یعنی یوں بظاہر اگر کسی سے کہا جائے تو وہ نعرہ ہمارا یہی لگتا ہے کہ یار بابا وقت نہیں ہے ٹائم نہیں آج کل بہت مصروفیت ہے لیکن آج کل فی زمانہ جو سوشل میڈیا کا جو وقت گزرتا ہے ہمارا اس وقت کو ہی اگر ہم قرآن پڑھنے میں اگر صرف کریں تو شاید روزانہ ایک منزل پڑھنے والے بن سکتے ہیں کیونکہ بعد اوقات منٹ نہیں گھنٹے گزر جاتے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا تو ایک کاش قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے نیا جذبہ ملا نئی سوچ ملی الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو اجتماعات ہوئے امیر علیہ کا کل رات جو بیان ہوا جو قرب نصیب ہوا جو دعائیں ہوئی تو یقیناً سوچ بدلتی ہے اب سوچ بدلے گی اور اس پر مستقل مزاجی کب ملے گی جب ڈائریکشن کچھ بنائیں گے بھئی مجھے گھر جانا ہے اب گھر جانا ہے تو یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی کہے گا گھر جانا ہے گھر جانا ہے تو بھئی جاؤ تو جانا ہے تو ایک راستہ تو بنے گا نا کہ کون سے راستے سے جانا ہے تو اسی طرح مجھے جنت میں جانا ہے یقینا جانا ہے لیکن راستہ تو مقرر کریں گے نا کہ عبادت کہاں ہے نمازیں کہاں ہیں کل رات نیت کی وہ نماز کزا نہیں کریں گے اب نماز قضا نہیں کرنی لیکن نماز کے لیے اٹھنے کا کوئی اہتمام بھی تو ہوگا نا کہ جو صبح آٹھ بجے الارم آفس کے لیے لگایا جاتا ہے تو اب میں پانچ بجے لگا کے پہلے فجر کی نماز باد با ادا کروں گا اسی طرح اگر قرآن کی تلاوت کا شوق بڑھتا ہے کہ یار قرآن پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے آئیے داعود اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ مدرس کورس کر لیجئے جی ہاں یہ ایسا شاندار کورس ہے کہ جس میں قرآن پڑھنا نہیں قرآن پڑھانا بھی سکھایا جاتا ہے یعنی ایسے ایسے جن کو کل تک قرآن پڑھنا نہیں آتا الحمدللہ وہ اس وقت قرآن پڑھانے والے استاد تیار کر رہے بلکہ ایک ہمارا علاقہ ہے یہ چھٹھا کی طرف تو وہاں ایک وقت تھا ایک اسلام میں بالکل نئے نئے مدنی ماحول میں آئے اور اس وقت وہ ہمارے اس علاقوں میں ہونے والے کورسز کے نگران ہیں تو اللہ توفیق دے تو آئیے ہمت کیجئے تو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آ پھر اسی طرح اگر آپ کے پاس بظاہر کوئی ایسے اسباب نہیں کوئی ایسے اسلامی بھائی نہیں ٹھیک ہے آپ آن لائن داخلہ لے لیجئے نیٹ کے ذریعے پڑھ لیجے. ٹیلی فون پر پڑھا دیں گے آپ کو تو یوں دعوت اسلامی نے یہ ذرائع عطا فرمائے پھر اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھانا ہے اپنی بچیوں کو قرآن پڑھنا سکھانا ہے گھر والوں نے اگر نہیں سیکھا آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مدرس المدینہ آن لائن کو کلک کریں آپ کو سارا شیڈیول مل جائے گا کہ کس طرح بچیوں کو پڑھایا جائے گا کس طرح خواتین کو پڑھایا جائے گا کس طرح آپ خود پڑھ سکتے ہیں پھر اس میں صرف سم... قرآن پڑھنا ہی نہیں جو ضروریات کے علوم ہیں وہ بھی سکھائے جاتے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ سال ہمارا ایک ایسا مدنی سال بن جائے کہ جس میں ہم نیکیاں کرنے والے اور نیکیاں پھیلانے والے بن جائیں نمبر دو پرہزگاروں کو آخرت میں کامیابی کی نوید یعنی خوشخبری سنائی گئی فرمائے چار خصوصیات پہلا بکثرت تلاوت کرنے والا اور دوسرا زیادہ متقی ہو تو جو نیک ہیں پرہیزگار ہیں ان کو خوشخبری سنائی گئی پارہ پچیس صورت الزخرف آیت نمبر پینتیس میں رب تعلی ارشاد فرماتا ہے ول عند کا لل متقین ترجمۂ کنز ایمان اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے نمبر تین سیدا قابل احبار ردی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف معروف و نہ یوں منکر یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے تو کاش اس کام کے لیے ہم قبول ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں سے یہ کام لیتا ہے جو نیکی کرتے بھی ہیں نیکیاں پھیلاتے بھی ہیں برائیوں سے بچتے بھی ہیں دوسروں کو بچاتے بھی ہیں اب ہم سوچیں کہ ہمارے ذریعے سے نیکیاں پھیلتی ہیں گنا پھیلتے ہیں یعنی اگر کسی نے مسجد بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کی درخواست کی تو ظاہر تعاون کرنا چاہیے بلکہ اللہ توفیق دے تو آپ ایسی صورت بنائیں کہ آپ دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں وہ اپنا گھر تو بنا نہیں رہا اللہ کا گھر بن رہا ہے تو اس طرح سے بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ وس پاتے ہیں کہ نیکیاں کرتے بھی دوسروں کو بھی ترغیب دلاتے ہیں جیسے کل نگران شورا نے بھی ترغیب دلائی کہ دعوت اسلامی جو آج آپ نے دیکھا کہ یہ اتنے ٹاٹھے مارتے وہ سمندر ہیں اور صرف باب المدینہ میں کل شب برات کے سترہ اجتماع ہوئے جس میں ایک اجتماع یہ تھا جگہ جگہ سترہ جگہوں پر اجتماع کر کے اسلام بھائی جو مختلف مقامات پہ دیکھ رہے تھے تو اب آپ خود سوچیں کہ دنیا بھر میں یہ مدنی کام بڑھانے مدارس بڑھانے جامعات بڑھانے فیضان مدینہ بنانے مسجدیں بنانی ہیں افزار بنانی ہیں تو یہ اخراجات پھر مدنی چینل اللہ کی رحمت سے ہمیں تو اردو سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ دیکھیں دنیا بھر میں آشقان رسول جو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کو بھی اردو کم سمجھ میں آتی ہے اور ان کے بچوں کو بالکل نہیں آتی ہے تو وہاں کی مقامی زبانوں میں بھی مدنی چینل آن کرنا ہے جیسے بنگ, بنگلہ دیش میں الحمد مدنی چینل آن ہو گیا جس طرح ہم اردو میں بیانات کرتے ہیں تو ہمارے بنگ, بنگلہ اسلامی بھائی جو وہ وہاں کی مقامی زبان میں بیان کرتے انگریزی میں مدنی چینل شروع ہو گیا وہاں انگریزی میں سارے سلسلے چلتے ہیں اسی طرح مختلف زبانوں میں اہداف ہیں اب یہ جو دعوت اسلامی کا اتنا بڑھتا کام ہے اربوں روپے کے اخراجات ہیں اب ظاہر اسی کے لیے ترغیب دلائی جاتی ہے کہ نیکی کے کام کو پھیلانے کے لیے کچھ آپ بھی تعاون فرمائیں کچھ آپ بھی اپنے مال میں سے دعوت اسلامی کو دیجئے اور اس کام کے لیے لوگوں کو تیار کیجئے جیسے بعد اوقات ہوتا ہے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اب سارے دوستوں نے مل کر ایک ذہن بنایا کہ یار چلو سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ایک نے لیا دوسرے نے لیا تیسرا نے کہا چوتھا کہتا ہے میرے پاس پیسے کم یار تو تین کہتے ہیں چلو ہم سے لے لو ابھی بکنگ تو کرا دو بعد میں موقع نہیں ملے گا تو چوتھے کو یوں تعاون کر کے اس کی بھی بکنگ کرا دیتے چلو جو دنیا جائز طریقے وہ کریں مگر اس سوسائٹی میں جو مسجد بنانی ہے اس کا کیا کریں گے دعوت اسلامی کا کوئی ذمہ دار کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ ہم اس سوسائٹی میں مسجد بنائیں گے تو اس کے لیے بھی اگر ہم سب مل کے تعاون کریں تو سب مل کے تعاون کریں تو مسجد آسانی سے بن جاتی ہے مدارس المدینہ قائم کیے جائیں بھائی ہمارے مدنی منوں کو قرآن پڑھائیں بھائی ہماری مدنی منیوں کو قرآن پڑھائیں بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں کیا یار آپ دعوت اسلامی یہاں مسجد نہیں بناتی تو دعوت اسلامی یہاں مدرسۃ المدینہ نہیں بناتی تو نہیں بناتی تو چلے آپ آ جائیں آپ بنائیں دعوت اسلامی تعاون کرے کہ ہم سب مل کے چلائیں گے اس کو تو جب تک آپس میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہوگا کام جو ہے وہ مزید آگے نہیں بڑھتا تو اللہ کرے کہ ہم اس میں نیکیاں کرنے والے اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والے بن جائیں برائیوں سے بچنے والے بن جائیں اور دوسروں جو بچا رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اللہ کی رحمت دعوت اسلامی نے ایسے کئی معاملات کیے کیا پوری پوری قوموں کی تقدیریں بدنی ہیں مساجد بنائی مدارس بنائے ان علاقوں میں اللہ کی رحمت سے آج بڑی راتیں منائی جا رہی ہیں نوافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے ذکر و اسکار کا سلسلہ ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کے لیے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا جو ارشاد کہ بہترین آدمی کون تو چوتھا وہ جو سب سے زیادہ سلے رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا ایک ارشاد سنیے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ سلئے رحمی کرے یعنی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ شریعت ایک کتاب ہے اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے بار شریعت اس کی جو تیسری جلد ہے اس میں صدر شریعہ بدر الطریکہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ سلے رحم یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے عمر زیادہ ہوتی ہے رزق میں وسعت یعنی زیادتی ہوتی ہے اور بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا یعنی حدیث کے ظاہری معنی ہی مراد ہیں یعنی یہاں قضاء معلق مراد ہے کیونکہ قضاء مبرم یہ ٹل نہیں سکتی بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بعد علماء نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے گویا وہ, وہ اب بھی زندہ ہے یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے اور یہ تاثر بالکل اگر اس بات کو غور کریں تو کئی ایسے لوگ یاد آئیں گے کہ یار آج بھی فلاں رشتے دار کے متعلق ہوتا ہے کہ یار یہ جب تک زندہ تھا نا ہمارے بھائیوں میں بڑی محبتیں تھی یہ جب تک زندہ تھا نا یہ خاندان کو یوں لے کے چلتا تھا بس یار یہ کیا یار یہ آدمی تھا یار یہ کس قدر مطلب خیر خواہ تھی جہاں کوئی دو آپس میں لڑتے جھگڑتے نظر آتے یہ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی سلو کراتا یہ جناب کہیں کوئی ایسی ناچاکی ہو جاتی تو جناب یہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ محبت قائم کراتا اور واقعی یہ بات فی زمانہ جیسے اب کل یہ بھی ایک سلسلہ ہوا معافی تلافی کا اور ایک دوسرے سے معافیا مانگی گئی امیر علیہ سنت نے اس زمن میں بڑے ہی پیارے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے کہ یہ جو وسوسہ باز پھیلاتے ہیں کہ جناب یہ اس طرح سے معافیا نہیں مانگنی چاہیے اور یہ تو سوشل میڈیا کی معافی ہے امیر نے بہت آسان طریقے سے سمجھایا تو یہ جو اس میں بھی ایک کردار ادا کریں کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ کیا ہے ہم لوگوں میں آپس میں سلو کرانے کا کوئی ذہن رکھتے ہیں یہ, یہ میں بہت اہم بات عرض کرنے لگا ہوں کہ بعد ہو اوقات جو ہے اس میں کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے لیکن کردار ادا کرنے کے بجائے آپس میں جو ہے نا لڑائیاں کرائی جاتی ہیں۔ جیسے کسی نے ایک پیغام بھیجا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے تعلقات کیسے ختم ہوتے مثلاً ایک سہیلی دوسری سہیلی سے ملا اس کی ملاقات ہوئی اب اس سہیلی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی تو اس نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ بچے کی جو ولادت ہوئی تو تمہارے شوہر نے تمہیں کیا دیا اب جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی وہ سوچ میں پڑ گئی تو کہنے لگی کہ کچھ نہیں اچھا تمہیں کچھ نہیں دیا ایسا کیا اب دیکھیں ایک ہی یہ اس طرح کا انداز تھوڑی دیر کا انداز کتنا بڑا نقصان کراتا ہے اس سے کیا پوچھا کہ تمہارے بچے کی ولادت ہوئی تمہارے شوہر نے تمہیں کیا دیا اس نے بڑے حیرانگی سے کہا کہ کچھ نہیں تو کچھ نہیں ایسا کیا اب یہ کہہ کر تو وہ نکل گئی شام کو جب شوہر آیا تو ویسے اس کے ذہن میں کھٹک گئی تھی بات کہ بچے کی ولاد کچھ نہیں دیا اب ذرا سی کوئی بات بڑھی اور ظاہر غصہ تو تھا ہی. ہو گئی لڑائی یہاں تک بات بڑی کہ اس شوہر نے اس کو طلاق دے دی بات کہاں خراب ہوئی تھی اب یہ جو لگائی بجائی یہ جو ٹاکنگ ہے ہماری یعنی ہم یہ سوچیں کہ ہماری گفتگو یہ کسی کو لڑاتی ہے یا کسی میں محبتیں قائم کراتی ہے کسی سے پوچھا ایک نے کسی سے پوچھا تمہاری تنکھا کتنی ہے اس نے کہا بیس ہزار روپے بس بیس ہزار روپے اللہ گھر کیسے چلتا ہے تمہارا پریشانی دوتی ہے تو تم اپنے پھر سے بات نہیں کرتے بھائی تنخواہ بڑھاؤ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے بیس ہزار میں گھر کیسے چلے گا اب یہ کہنے والے نے اس کو کہہ دیا اس کے ذہن میں بات بڑھ گئی بیٹھ گئی کہ اب مجھے اپنی تنخواہ بڑھانی ہے دوسرے تیسرے دن موقع لگا اس نے سیٹھ کو درخواست دے دی میری تنخواہ بڑھائی جائے حالات اچھے نہیں دے کمپنی کے سیٹھ صاحب نے درخواست دے کے فوراً بنا کر دیا تنخواہ نہیں بڑھے گی اس کی بات بڑی یہاں تک کہ سیٹھ نے اس کو نوکری سے نکال دیا اب وہ بے روزگار گمرائے بات کیا چلی تھی سمجھانے کے لیے کچھ انداز ہوتا ہے نا کوئی ایسا مثبت رویہ اختیار کرے کہ جس سے کوئی تعمیری ذہن تو بنے ورنہ آج کل تو بس حال بہال ہے کیا ہماری گفتگو سے کسی کے دل میں سامنے والے کی محبت بڑھتی ہے یا اس کا جھگڑا شروع ہو جائے گا اس کا گھر آباد ہوگا یا گھر برباد ہوگا وہ اپنے گھر میں چین و سکون سے رہے گی رہے گا یا اس کا گھر ہی آپس میں مطلب ناچاکیوں کا شکار ہو جائے گا کہتے ہیں کہ دو سگے بھائی تھے اور ان دونوں خاندانوں میں ایسی محبتیں تھیں کہ چالیس سال سے وہ دونوں اکٹھے کاروبار بھی کر رہے تھے اور برابر برابر میں دونوں کے گھر تھے زمین دین کی اور بھائی کا اپنا گھر تھا دوسرے بھائی کا اپنا گھر تھا دونوں خاندان بھی ان کے بچے بھی گھر والے بھی بڑے اچھے تعلق قائم تھے اب وہ یہ ہوا کہ آپس میں کسی بات پر بحث ہو گئی اب یہ معمولی سی بات پر ہونے والا اختلاف یہ ایسا بڑھا کہ بات کرتے کرتے ایک دوسرے سے گالی گلوچ پر اتر آئے اور گالیاں دیتے ہوئے دونوں اپنے اپنے گھر کی طرف چلے گئے اب چھوٹا بھائی یہ غصے سے نا پاگل ہو گیا اس نے اپنا بلڈوزر نکالا اور دونوں جو گھر تھے اس کے برابر بیچ میں جو زمین تھی تو اس نے زمین دونوں بیچ میں جو زمین تھی تو بلڈوزر سے ایک بہت بڑا کھڈا جو ہے وہ کھود دیا اس میں اور اس میں پانی جاری کر دیا یعنی گویا اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب تو ہمارے یہاں ہم نہیں آنا ہم تیرے یعنی آئیں گے اب بڑے بھائی نے جب یہ دیکھا کہ چھوٹے بھائی نے یہ کام کیا ہے یا شیطان تو یہ لڑوانا ہی کام ہے نا اس کا شیطان لڑواتا ہے نا جھگڑے کون کراتا ہے شیطان چاقیاں کون پیدا کرتا ہے شیطان کون نہ پیدا کرتا ہے شیطان تو اس نے جب دیکھا کہ چھوٹے بھائی نے اسی طرح سے پانی ڈال کر ایک مطلب وہ ندی ٹائپ کی بنا دی اب اس کو گھوم گئی اس کی نا اب یہ فورن کسی کارپینٹر کی تلاش میں نکلا ایک مشہور کارپینٹر کے پاس پہنچا اس کو لے کر آیا اور کہا کہ یہ جو سامنے ندی ٹائپ کی ہے نا مجھے اس کے پاس ایک دیوار کھڑی کرنی ہے اس نے میرے گھر کے درمیان پانی چھوڑا میں ایک دیوار کھڑی کر دوں گا میں اس کا گھر ہی نہیں دیکھوں گا مجھے اس سے تعلق ہی قائم نہیں کرنا اب جو کارپینٹر تھا اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ایک رات میں آپ کا کام کر دوں گا کب بتاؤ کیا سامان چاہیے میں ابھی دلاتا ہوں آج رات میں یہ کام پورا کر میں اس سے تعلق ہی ختم کر چکا ہوں کہ بالکل مجھے یہ یہ سامان دلوا دیں وہ سامان لایا گیا اب سامان لانے کے بعد وہ صاحب آپ آپ آرام کریں آپ صبح اٹھیں گے آپ کا کام ہو چکا ہوگا وہ بڑا مطمئن ہو کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا جا کر سو گیا رات بھر اس کو ٹھک ٹک ٹھک کی کچھ آوازیں آتی رہیں صبح جیسے ہی آنکھ کھلی اس نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو سامنے تو کوئی دیوار نہیں دی اب بڑا اس کو غصہ آیا کہ کارپینٹر نے کوئی کام ہی نہیں کیا اب باہر نکل کر جب دیکھا تو دیوار تو نہیں بنی تھی البتہ وہ ندی جو بنی گئی تھی اس کے درمیان میں پل بنایا ہوا تھا اس نے خیر وہ حیرانگی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا پل کے پاس پہنچا پل کے اس کنارے پر کھڑا ہو کر جب اس کنارے پر نظر پڑی تو چھوٹا بھائی وہاں کھڑا تھا اب جب دونوں کی نظریں ملیں تو محبت نے جوش مارا محبت نے جوش مارا یہ یہاں سے پل پر چڑا وہ وہاں سے پل پر چڑا اور دونوں پل کے بیچ میں آ کر ایک دوسرے کے گلے مل گئے دونوں رونے لگے اب ادھر کے بچوں نے بیوی بی نے دیکھا ادھر کی بیوی بی بچوں نے دیکھا تو وہ بھی دوڑتے ہوئے وہ بھی آپس میں مل گئے اب یہ ساری محبتیں پیار وہ پل پر ہونے لگا اس شخص نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کارپینٹر جو تھا وہ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا وہ فورن اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ اب تم میرے یہاں چند دن ٹھہرو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا تم میرے یہاں ٹھہرو میں میرے, میرے مہمان ہو تو اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے نہیں تم ٹھہرو تمہارا جو بھی معاملہ ہوگا میں کروں گا بس تم نے میرے گھر سے جانا نہیں ہے تو اس نے کہا اصل میں مجھے ایسے بہت سارے پل بنانے مجھے ایسے بہت سارے پل بنانے ہیں تو ہم بھی دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم پل بنا سکتے ہیں کہاں کہاں دو رشتہ داروں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں کہاں کہاں ہم دو آپس میں تعلقات قائم کر سکتے ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ واقعی وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اگر اس طرح کے معاملات دیکھیں تو ہمارے اطراف ہمارے معاملات اس قدر بڑھ چکے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور جبکہ ہمارے اصلاح اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ جس سے تعلق ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی غیبتیں اس کی چگلیاں اس کے اوپر بہتان اس کے اوپر جناب طرح طرح کے الزامات میرے شیخ طریقت امیرا علیہ سنت دامت برکاتم العالیہ اللہ تعالیٰ کی ان پہ کروڑا رحمت نازن ہوں آپ نے ایک بڑے پیاری روایت یہ بیان کی کیونکہ جب تعلقات ناراضیاں بڑھتی ہیں نا تو ہمارے زبان سے بہت کچھ الفاظ نکلتے جب ناراضیاں ٹھیک ہے بھائی اس نے جذبات میں آ کر کچھ کہہ دیا لیکن آپ اس سے وضاح تو لیں ہو سکتا ہے اس کا وہ مقصد نہیں ہوگا جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ اس کی بات پر ناراض تو ہو گئے لیکن اگر اس نے کوئی غلطی کی تو آپ تو غلطی نہ کریں اس نے اگر آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کی تو آپ تو اس کے ساتھ برائی نہ کریں تو امیر علیہ سنت نے مطلب آج میسج کے ذریعے عام کیا اس پیغام کو کہ حضرت سیدنا انس ردی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی علی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی تو اللہ تعالی قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا تو چاہے کسی اسلامی بھائی جب بھی کوئی آدمی کسی اسلامی بھائی کی خطا یا اس کے ایپ کا تذکرہ اس کی موجودگی یا اس کے پیچھے ہونا شروع ہو جائے تو فوراً احترام مسلم یہ قائم کیا جائے اور لگائی بجائی یا اس طرح کی جو عادتیں ہوتی ہیں نا اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی عزت کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب کبھی اگر کوئی اگر کوئی ایسی خطا ہو جائے تو میں اس کے لیے پہلے تو دعا کرتا تھا اب نہیں کرتا ہوں ہمارے بزرگوں کے انداز بڑے نرالے ہوتے تھے چنانچہ کتاب غیبت کی تباہ میں امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلطان المشائخ خواجہ محبوب, محبوب الہی نظام الدین اولیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک آدمی خوب غیبتیں کرتا تھا اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی اوپر طرح طرح کے الزامات وہ لگایا کرتا تھا اس کے باوجود آپ اس کے اس کو گھر خرچ بھیجا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ اس کی خیر مدد کیا کرتے تھے تو طویل مدت تک یہ سلسلہ چلتا رہا ایک دن اس کی زوجہ نے غیرت دلائی کہ تو حضرت نظام الدین اولیا کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتا ہے اور تیرا گھر وہ چلاتے ہیں تیری خیرخوائیاں کرتے ہیں تیری مدد کرتے ہیں تو تجھے شرم نہیں آتی تو ان کے متعلق ایسی باتیں کرتا ہے جو اس طرح کی خیرخوائیاں کرتے اب اس کو بھی شرم آئی چنانچہ اس نے نظام الدین اولیا رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق جو غلط باتیں کرتا تھا وہ کرنا چھوڑ دی اب جیسے ہی اس نے یہ کام کیا تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے اب اس کو خرچہ بھجوانا بند کر دیا اب وہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ سرکار اس میں کیا حکمت ہے کہ جب تک میں آپ کی برائی کرتا تھا آپ پر الزامات لگاتا تھا جھوٹے جھوٹے آپ میری خیرخوائی کرتے تھے میری مدد کرتے تھے اب جب سے میں نے یہ کام جو ہے وہ روکا ہے تو آپ کی نوازشات بن ہو گئی اشار فرمایا کہ جب تک تم میری آبرو ریزی کرتے رہے مجھے تمہاری طرف سے نیکیاں ملتی تھیں میری خطائیں مٹتی رہیں ان دنوں تم گویا میرے عجیب یعنی میرے مزدور تھے میرا کام کر رہے تھے اب تو اس لیے میں تمہیں نیکیاں بھیجنے اور گناہ مٹانے کی اوز میں تمہاری خیر خواہ کرتا تھا تو اب چونکہ تم نے اس بات کا یہ کام ہی ترک کر دیا تو اب کس بات کی خیر خواہ کروں تو یہ ایک ذہن بنانے کے لیے کہ اس طرح کا بھی انداز ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا رہا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چرن کے ناظرین سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کہ یہ مذکورہ حکایت میں مدنی پھول انتہائی خوشبودار ہے وہ کیا کہ اہل اللہ اللہ والے یہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا کرتے بلکہ نایاب گوہر سے دیا کرتے اور اللہ والے برائی کو برائی سے نہیں بھلائی سے ڈالتے وہ ایسا کیوں نہ کریں کہ پارا ڈبل بارہ سورہ حامی سجدہ کی چونتیسویں آیت میں رب تعالی کا ارشاد ہے ادفا باللتی ہی احسن بینک و کا بئی نہ تن کا انلی حمیم ترجمہ کنز ایمان اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گیرا دوست ہے اگر ہم برائی کرنے والے کو بھلائی دیں گے تو انشاءاللہ وہ دوست ہو جائے گا ہمارے تعلقات جو ہے وہ اچھے ہو جائیں گے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی سیرت میں بھی ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے اچھا پھر اس میں بعض جو بات ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ناچاکی بڑھتی ہے یا ہماری گھر میں بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے لیول سے اپنے ایک ہی ترازو میں تولتے نگران مشورہ ایک بڑی پیاری بات کسی اسلامی بھائی کو سمجھا رہے تھے ان اسلامی بھائی کی عمر تقریباً تینتالیس پینتالیس سال ہوگی اب ان کا ایک بیٹا تھا سولہ سال اٹھارہ سال وہ نماز وغیرہ میں سستی کرتا تھا اب جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک ذہن ہوتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا امامہ پہنے میرا بیٹا مدنی حلیے میں رہے وہ اس معاملے میں تھوڑی سستی کا مظاہرہ کرتا تھا تو اس نے جب نگران شورا سے تذکرہ کیا کہ میرا بیٹا یہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا بس آپ اس کو سمجھاؤ میں یوں اتنا ڈانٹتا ہوں اتنا سمجھاتا ہوں لیکن نگران شورا نے بڑی پیاری بات ان کو ارشاد فرمائی کہ آپ کی عمر پینتالیس سال ہو گئی اس پینتالیس سال کی عمر میں جو آپ کی سوچ ہے اٹھارہ سال کا نوجوان ایک دم سے اس کو کیسے قبول کرے گا اب کوشش کس طرح کر رہے ہیں دیکھیں تو صحیح مثبت انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ وہ نماز کا فرض نماز کے علاوہ تعجب بھی پڑھنا شروع کر دے گا وہ تلاوت کا معمول کرے گا اس کی حوصلہ افزائی کریں اس کی اس کو اپریشیٹ کرے اس کو مبارکباد دیں اگر اجتماع میں دیر سے آیا بجائے اس پر ڈانٹنے کے اجتماع میں جو شرکت کی اسی پر اس کو مبارکباد دے دی جائے اگر اس نے مثال جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے نماز پڑھنے پہ تو مبارکباد دے دیں پھر اس کو سمجھائیں کہ بیٹا کا جماعت کے ساتھ پڑھے تو زیادہ فضیلت ہے اگر آپ پہلی صف میں پڑھنے تو زیادہ فضیلت ہے تو بعض اوقات ہمیں کوئی اچھی بات جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی گھر میں بھی عموماً جو جھگڑا ہوتا ہے اس جھگڑے میں بھی دیکھا جائے تو اسی طرح کے معاملات کار فرما ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مزاج سے کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں بلکہ کسی نے کہا ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر میں آیا اب جیسے ہی گھر پر آیا تو دیکھا کہ اس کے دونوں بچے یہ گھر کے باہر گلی میں کھیل رہے تھے رات کے کپڑے پہنے ہوئے میلے کچھے لے برا حال مٹی میں ان کا اس نے یوں سمجھے کہ کبھی اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھا نہیں تھا اب اس کو بڑی حیران دی ہوئی کہ یار بچے کیوں اتنے گندے ہو رہے خیر اسی سوچ سے جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کچرے کا جو ڈبا ہوتا ہے وہ دروازے پر ہی بکھرا پڑا تھا اور گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اب اس کے دل میں تشویش پیدا ہو گئی اللہ خیر کرے کیا ہو گیا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سہن میں سارے کپڑے میلے کچھے جو ہے نا وہ بکھرے پڑے تھے تولیے جو تھے وہ بھی پانی سے پچھ پچھائے ہوئے وہ, وہ زمین پر پڑے تھے اب دل میں ڈر پیدا ہو گیا کہ اللہ خیر کرے گھر والے گے آگے بڑھا تو غسل خانے میں پانی کا نل جو ہے وہ کھلا ہوا تھا اور ٹپ میں پانی جو ہے وہ بھر کر وہ پانی گر رہا تھا آگے بڑھ کر جب اس نے نل بند کیا تو دیکھا کہ ٹپ میں صابن بھی پڑے ہوئے ہیں ٹوت پیسٹ جو ہے وہ بھی جگہ جگہ دیواروں پہ لگا ہوا ہے اب اس کی کیفیت اور خراب ہو گئی کہ اللہ خیر کرے گھر والے کہاں گئے جیسے یہ کمرے کو کھولا اس نے تو فل ساؤنڈ سے ٹی وی کھلا ہوا تھا گھر میں الماریوں سے کپڑے بھی بکھرے پڑے تھے تکیہ ادھر پڑا ہے تو چادر ادھر پڑی ہے اب دیوانہ وار وہ کمروں میں ڈھونڈتا رہا ڈھونڈتا رہا آخر جیسے ہی بیڈ روم میں داخل ہوا تو اس کے بچوں کی والدہ پلنگ پر لیٹی کہانی کی کتاب پڑھ رہی تھی اب وہ حیرانگی پریشانی کے ساتھ اپنی بیوی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اب جیسے ہی کھڑا ہوا تو اس نے وہ کتاب جو تھی وہ ہٹائی اور اس کو مسکرا کر دیکھا اب یہ بڑا حیران پریشان تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ کیا ہے یہ گھر کا حال کیا ہے خیریت تو ہے تو کہا ٹھیک ہاں, تو یہ گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے تو اس کی بیوی بی کہنے کی اصل میں آج وہ آپ اکثر آ کر کہتے تھے نا کہ تم سارا دن گھر پر رہ کر کیا کرتی ہو تم سارا دن گھر پر رہ کر کیا کرتی ہو تو آج میں نے واقعی کچھ نہیں کیا آج واقعی میں نے کچھ نہیں کیا تو یہ جو بھی آپ دیکھا ہے نا جو آج نہیں ہوا یہ سارا دن کرتی ہو تو واقعی ہماری لڑائی ہوتی ہے سارا دن ڈھک کر آیا ہوں کام کاج کر کے آیا ہوں دھوپ میں جل کر آیا ہوں تو جو گھر پر ہے وہ بھی کوئی ایئر کنڈیشن کھول کے سوئی نہیں رہتی ہے وہ چار سے جو بچے دیے ان کو بھی پالنا مسئلہ ہے پورا کوئی ادھر سے تولیا اڑا رہا ہے تو کوئی ادھر اپنی کمی پھینک رہا ہے کوئی اس نے کھایا تو اس نے برتن کبھی کھا کر اٹھے تو دوسرے برتن تیار تو تیسرے برتن تیار تو جناب رات کا بستر اٹھانا تو کرنا تو آدمی سوچے غور کرے کہ میرے جو بسا اوقات اختلافات بڑھتے میرے جو معاملات بڑھتے اس میں پیچھے معاملات کیا ہیں ایک دوسرے کا وہ لحاظ نہیں رہتا تو آج جو معافیاں تلافیاں ہوئی ہیں جو آج ہم نے ایک دوسرے کا ذہن بنایا تو وہ یہی نا کہ اگر کبھی اپنے خادم پر ہماری مطلب وہ تیکھی نظر ہو جاتی ہے تو واقعی ہوتا ہے کہ پھر جب زبان چلتی ہے تو بہت تکلیف پہنچائی جاتی ہے ہم اپنے مالی پر کبھی ناراض ہو گئے کبھی خانسامہ پہ چڑھ گئے کوئی شیٹ صاحب ہے تو اس نے اپنے ملازموں کو لتاڑنا شروع کر دیا گھر کے معاملات ہیں تو بڑا چھوٹے کو آپس میں رہنے اٹھنے بیٹھنے والے ایک دوسرے کا خیال نہیں تو اس طرح کے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں ایک دوسرے کا یہ لحاظ ہی نہیں ہوتا کہ جناب یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کیا؟ بس اس کے تم پانچ سو روپئے مانگ رہے ہو بلکہ کسی نے کہا کہ وہ ایک وہ پرزا لگانا تھا بلکہ کہیں کوئی دروازہ وغیرہ لگانا تھا تو کسی کارپینٹر کو لائے تو اس نے کارپینٹر سے پوچھا کہ یار یہ دروازہ لگانا ہے یہ چار کیلے لگانی کتنے پیسے لوگ تو اس نے کہا کہ دو سو روپئے چار کیلے لگانے کے کی دو سو روپئے دو سو روپے چار کیلے لگانے کے کی تو کہ نہیں کیلے لگانے کے کی تو صرف بیس روپے کیلے لگانے کے تو صرف بیس روپئے لگانے کہاں ہے اس کے ایک سو روپے کیلے لگانے کے بیس روپے لگانے, لگانا کہاں ہے یہ ایک سو اسی تو ہمیں بھی پتا نہیں ہوتا ہم تو کاریگر یار یہ چار بلاک لگانے اس کے دو سو روپئے مانگ رہے ہو یار یار یہ کام کرے اس کے یار پانچ سو روپئے مانگ رہے ہو یار تو باقی یہ کام تو ہے لیکن جب وہ پنچر ہو جائے تو ظاہر بھی پنچر والی گاڑی کو گھسیٹنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو صحیح کرنے والے کبھی بھی کوئی ہنر ہے نا تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اگر یہ انداز جو کل امیر علیہ سنت نے ہم کو دیا اور جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک ہمارا جو ذہن بنتا ہے ہم دعا کریں گے رب تالا کی بارگاہ میں ہم گر گڑائے ضرور کیونکہ ہم اچھے نہیں ہیں ہم اچھے نہیں باتیں کرتے باتیں سنتے باتیں پڑھتے باتیں بولتے عمل کا جب معاملہ آتا ہے نا تو وہی کمزوری ہوتی ہے تو ہم رب سے دعا کرتے کہ یا اللہ اپنے ان نیک بندوں کا صدقار جن کا جن کے اخلاق اچھے ہیں مولا ہمیں بھی اچھا کر دیں وہ لوگ کہ جو اچھا بولتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرتے ہیں مولا ان کا صدقہ ہمیں بھی اچھا بنا دیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی خوش اخلاق بن جائیں بچوں کی امی کے ساتھ بھی خوش اخلاق بن جائیں ہمارے ماں باپ بھی ہماری زبان سے تکلیف نہ پائیں ہمارے دوست صحباب بھی ہماری زبان سے تکلیف نہ پائیں کیونکہ جب انسان اپنا یہ محاسبہ چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے نا تبھی تو اس کے احساسات بڑھتے ہیں تبھی ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ یاکر کر یار آئی ایم رونگ میں غلط ہوں میں غلط ہوں میری کون کون سی باتیں غلط ہیں میں کبھی سوچوں گا کبھی احساس ہوگا تو ہی تو میں اپنے دل میں کوئی نرمی پیدا کروں گا کبھی تو آگے چڑھ کر آگے بڑھ کر مجھے معافی تلافی کا کوئی ذہن بنے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے توڑتے جائیں پھوڑتے جائیں حق تلف کرتے جائیں ناراض کرتے جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جن کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے جو اس بات کا احساس پیدا کرتے ہیں, تو امیر رسندر نے کہا کہ اپنی عادت بنانے کہ مجھے معاف کر دیں بار بار معافی مانگے بار بار معافی مانگے کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا احساس پیدا کریں کہ واقعی اس بات میں میری غلطی ہے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب ایک مرتبہ اسٹوڈنٹس اس کو لائن میں کھڑا کیا لائن میں کھڑا کر کے ان کا سبق چیک کرنے لگے کہ کس کس نے کام کیا ہے اور جس نے کام نہیں کیا ہوگا اس کو مار پڑے گی اب سب لائن میں اپنی کتابیں دکھانے لگے ہیڈ ماسٹر صاحب نے دیکھا دو ہیں ہاتھ نکالو دو چھڑیاں آگے بڑھے کام دکھاؤ کام چیک کیا کتنی غلطیاں چار غلطیاں چار ڈنڈیاں آگے بڑھے کتنی غلطیاں پانچ غلطیاں پانچ ڈنڈیاں ایک چھوٹے سے بچے کے پاس پہنچے اب جیسے اس کو کہا کہ لاؤ اپنی کاپی لاؤ تو وہ تھر تھر کانپنے لگا رونے لگا یہاں تک کہ روتے روتے وہ کتاب اس کے ہاتھ سے گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگا ماسٹر صاحب میرا تو سب کچھ غلط ہے میرا تو سب کچھ غلط ہے یہ کہتے کہتے وہ زمین پر گر پڑا اب اس بچے کی وہ بات ہی تھی وہ جملہ تھا اس جملے کو سن کر ہیڈ ماسٹر کاپنے کا لگے رونے لگے کسی نے کہا کہ خیریت یہ کیا ہو گیا تو کہا دیکھو تو صحیح اس بچے نے کیا جملہ کہا کہ میرا تو سب کچھ غلط ہے تو ہم غور کریں کہ ہمارے عامال نامے میں کیا صحیح ہے ہمارے تعلقات کس سے صحیح ہیں ہماری کون کون سی وے جو ہے وہ درست سے اور جب یہ نہیں ہوتا ہے نا تو دل سے ایک بات آتی ہے میرا تو سب کچھ غلط ہے میرا تو سب کچھ غلط ہے تو مولا اس باہیں مبارک کا صدقہ اس مبارک دن کا صدقہ ہم اچھا بننا چاہتے ہیں ان نیک لوگوں کا صدقہ ہمیں نیک بنا دیں ہم خوش اخلاق بن جائیں ہم ملنسار بن جائیں ہم لوگوں سے اچھا تعلق قائم کرنے والے بن جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے صرف مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تربیت کا سامان ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انشاء